کہتے ہیں کہ موت کا وقت اور جگہ معین ہے کہ اسی طرح شادی کا وقت بھی اور جوڑ بھی معین ہے وہ ظاہرے کہ سب معین ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سب کا سب معین ہے موت کا وقت بھی معین ہے اس کی جگہ بھی معین ہے علامہ امام جلال الدین سیوتی رحمت العلیہ نے اپنی کتاب شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور میں اس واقعے کو نقل فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ گر ہیں ان کے برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا امام سیوتی کہتے ہیں کہ حضرت ملک الموت آئے اور اس آدمی کو ایسے گھور کر کے دیکھا اور چلے گا تو وہ آدمی ڈر گیا حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کی حضور آپ کی حکومت تو ہوا پر ہے آپ ایسا کریں کہ ہوا کھکم دے کہ مجھے اڑا کر ہند کی سرزمین میں لے جائے تو آپ نے ہوا کھکم دیا اس آدمی کو اڑا کر کے ہوا ہند کی سر زمین میں اسے پہنچا جیسے ہند کی سرزمین میں پہنچا اور وہیں مر گیا بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملک الموت کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ وہ جو میرے برابر آدمی بیٹھا تھا اس کو تم گھور سے کیوں دیکھ رہے گور کر تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ میں گور کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ میری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی روح مجھے ہن سے قبض کرنی اور یہ اب تک آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا تو کیسے قبض کی جائے گی اس کی روح یہ موت تو یہاں تھے کہ وہاں سے مجھے رو تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ خواک حکم فرمائیں مجھے ہند لے جائے جیسے ہند پہنچا موقع بتا گیا تو اب اس کو تقدیر کا مسئلہ ہے اس کو اگر ترجمہ یوں کیا جائے جو کچھ اللہ تعالی نے لکھ دیا وہ ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم مجبور ہیں یہ جبریا اور قدریا ایسے بھی فرقے تھے جو اب مسلمانوں نے اپنے دلائیں سے ان کا رد کر کے ان کو ختم کر دیا بھائی جبری قدریا سارے فرقے اب جو ہیں وہ ختم ہو گئے اگر اس کو یوں کیا جائے کہ جیسا ہونے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا لکھ دیا تو بات سمجھ میں آ جائے ایک تو یہ نا کہ جیسا اللہ نے ہم مجبور ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اسی طرح ہم کریں اس کو یوں بدل دیا جائے جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اللہ تعالی نے لکھ دیا تو ہر کام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے مطابق سارے کام اس کی ڈیوٹی پر پورے فرشتے جو ہیں وہ موین ہیں ہر کام اپنی ڈیوٹی اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ دوں آپ کو کہ یہ کیا بات جو ہم کرنے والے لکھ دیا تھا ہم تو مجبور ہیں اس کو یوں سمجھیے ایک مریض کو دیکھ کر ڈاکٹر نے نبز دیکھ کر کے کہا یہ مریض کچھ دیر میں مر جائے گا اس لیے کہ نبز چھوٹ گئی مریض اگر مر جائے تو آپ جا کے ڈاکٹر کا سر پھاڑیں کہ کمبتو نے کہا تھا یہ مرے گا اس لیے مرا ہاکی کیا کہے گا ڈاکٹر اے بھائی اس کی نبض نے بتایا کہ یہ مرنے والا تھا تو میں نے بتا دیا یہ مرنے والا اگر یہ کہتا کہ نہیں مرے گا تو کیا ہو جائے گا ایک انجینئر نے پل بنایا اس نے کہا اس کی عمر جو ہے سو برس ہے سو برس میں یہ پل جو ہے وہ ناکارا اور ٹوٹ جائے گا اب سو برس کے بعد پل گر گیا اب انجینئر کا سر پھاڑے کمبتو نے کہا تھا سو برس کے بعد یہ ٹوٹے گا اس لیے ٹوٹا وہ کہے گا بھائی اس کا مٹیریل یہ کہہ رہا تھا کہ سو برس کام آئے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا میں نے اس لیے تم کو کہہ دیا کہ ٹوٹ جائے تو جیسا لکھ دیا ویسا ہم نہیں کر رہے ہیں. جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ دیا یہ ہمارے نوجوان حضرات اس مکھ موسے میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. اس لیے میں ذرا اور سمجھا پہ چلے زندگی کا کوئی کر سکتے آپ. اس کو مولانا روم نے سمجھایا ایک آدمی آم کے درخت پر چڑھ گیا اور آم کھانے لگا باغ کا مالک آیا اس نے کہا او بھائی باغ میرا ہے آم میرے تو آم کھا رہا ہے کوئی شرم کر غیرت کر اس نے کہا لگتا ہے تو بالکل جاہل ہے کہتے ہیں نا چوری اور سرزوری کہتا وہ کیا کہنے لے کہ جب طے ہے کہ بگے حکم خدا کے ایک پتہ بھی نہیں ہلتا تو میں یہ ڈیڑھ من کی لاش کا اوپر ایسے ہی چڑھ گیا ہوں یا اللہ کا میں وہ بیچارہ جنگلی آدمی تھا چھپ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد اس کو خیال آیا اس نے ٹانگ پر کر گھسیٹا اور جوتے اس کی مرمت شروع کی تو لگا چلانے خاموش رہو یہ بھی لکھا ہوا سمجھے بغیر حکم کے جب پتا نہیں ہلتا تو ڈھائی کلو کا جوتا کیسے ہل رہا ہے بھائی تو کوئی کام چلے گا نہیں چل سکتا اس لیے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہی ماننا پڑے گا اور اس پر ایک مشکا شریف میں پوری ایک فصل ہے جس کے تین فصلیں ہیں پورا باب ہے کتاب الوسا کہ آدمی اس قسم کے وسف سے آدمی کے دل میں ڈالتا ہے تو اس کو چاہیے کہ لا حول ولا اللہ باللہ بہ الدین وہ پڑھ لیا کرے تو شیتان کے وسوسوں سے اس کو نجات مل جائے گی یہ میں نے ذرا تھوڑی سی وضاحت لمبی کر دی تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے